وَأشهد ان محمدًا عبده ورسوله وسلم اما بعد فقال اللہ في القرآن اعوذ من ونفه ونفه جعلنا اللہ رسم اللہ عَلَى مَا مِن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے منسخ قربانی کی جگہ قربانی کا وقت مقرر کروایا ہے جو قربانیاں عید الاضحی کے موقعے پر گھروں میں کی جاتی ہیں ان کو ادحیہ کہا جاتا ہے جیسے حاجی کے لیے قربانی کرنا فرض اور ضروری ہے ایسے ہی صاحب استطاعت کے لیے گھر میں قربانی کرنا بھی ضروری ہے سیدنا جنتبنصفیان البجاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ عیدحا کی نماز پڑھی تو کچھ لوگوں نے نماز عید سے قبل ہی قربانی کر لی تھی جب آپ نے نماز عید ادا کی تو آپ نے اس کے بعد خطبہ دیا اور فرمایا من ذا بہا قبل فلا فلی باہ مکانا من کانا لمحین فلی باہ اللہ جس بندے نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے اور جس نے قربانی نہیں کی نماز پڑھنے تک تو وہ اب اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرے قربانی کرے یہ حدیث صحیح بخاری کتاب و ذبا سعید باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی اضبا حدیث نمبر ہے پانچ ہزار پانچ سو تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا فرض اور ضروری ہے جو علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی جنہوں نے قربانی کی ہے عید سے پہلے کہ وہ دوبارہ کریں اور جنہوں نے نماز عید سے پہلے قربانی نہیں کی انہیں بھی حکم دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کا نام لے اور قربانی کریں سرن دار کتنی میں حدیث نمبر چار ہزار ایک سو انہتر سیدنا ابو حرا رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں موم واجد فلم فلاح قرآن جس آدمی کے پاس وسعت ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے صحابی رسول سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سختی کا اظہار کیا ہے صاحب استداعت کے لیے جو قربانی نہیں کرتا یعنی کہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قربانی کرنا فرض اور لادم ہے اور جو آدمی قربانی نہیں کرتا وہ خطا کار ہے قربانی کے جانور کی عمر کے بارے میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کتاب الاضاحی باب السن الالحیہ حدیث نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تذبعو الا مسنناتا الا ان یعصر علیکم فتذبعو جذعاتا من الزہن کہ تم صرف اور صرف مسیحا دو دانتا جانور ہی ذبح کرو لیکن اگر تمہیں دشواری پیش آئے میسر نہ آئے تو پھر ایک سالہ دمبا بھیڑ چھترا ان سب کو ذان بولتے ہیں کہ ان کی جنس کا ایک سالہ ذبح کر لو جانور کی قربانی کرنی چاہیے اگر میسر نہ ہو تو بھیڑ چاہے وہ چکی والی ہو جس کو دبا کہتے ہیں یا بغیر چکی کی جس کو بھیڑ چھترا وغیرہ بولتے ہیں جائے لیکن جز آ ایک سال آ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ کے دانت ٹوٹ کر دوسرے نئے دانت نکل آئے وہ مسیحا کہ جاتا ہے عام طور پہ لوگ جانوروں کے دانت خود توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مشینہ دندا ہو گیا ہے تو جانور دونا اس وقت ہوگا جب اس کے نئے دو دانت نکل آئیں گے اور جب اس جانور کو کہتے ہیں جس کی عمر کم از کم ایک سال ہو اور یہ جز صرف اور صرف لگتا ہے بھیڑ کی جنس کا بکری گائے اونٹ وغیرہ ان کی جنس سے جذا قربان کرنا درست نہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو بکری ہے اس کی جنس کا جزا کھیری بکری یہ بھی قربانی پہ لگ جاتی ہے لیکن یہ بات درست نہیں برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد خطبہ دیا فرمایا ہم اس تن نواظ پڑھنے سے ابتدا کرتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں اس نے اسی طرح کیا ہے اس نے کیا ٹھیک وہ من ذبح قبل و اور جس نے نماز عید ادا کرنے سے پہلے دبا کر لیا ہے تو فالیسا من النوسکیتی صحیح وہ قربانیوں میں سے اس کا کوئی تعلق نہیں یعنی قربانی نہیں ہے ماہی اعلیٰ شاد کدا ماحولی علی ہی وہ تو اس نے ایک بکری ہے جس کا گوشت اپنے گھر والوں کے لیے اس نے پہلے بنا لیا ہے یہ بات سنی تو ابو بردہ بن نیار رضی اللہ علیہ کھڑے ہوئے انہوں نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کا جانور دبا کر لیا تھا کہنے لگے میرے پاس ایک بکری کا جزا ہے یعنی ایک سالہ بکری ہے تو آپ نے فرمایا تو ذبا کر لے بلن تحاح دن وحدہ کا اور تیرے بعد یہ کسی سے کفایت نہیں کرے گا یہ بھی صحیح بخاری کتاب الزاحی کے اسی باب میں حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پینتالیس ہے اس حدیث سے کچھ لوگ نکاتے ہیں دیکھیں ابو گردہ بن نیار رضی اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سالہ بکری قربان کرنے کی اجازت دے دی تھی لہذا بکری بھی اگر ایک سالہ ہو تو اس کو بھی قربانی کے لیے دبا کیا جا سکتا ہے لیکن یہ حدیث ان کے لیے دلیل نہیں بنتی کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ولن تجزیہ ان بعدا کا جزا کسی کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا یعنی یہ ابو بردا بن نیار رضی اللہ تعالی کا خاصا تھا تو بہرحال دو دانتا جس کو دونا یا مسنا جانور کہا جاتا ہے اسی کی قربانی کی جائے اسے کم عمر کی قربانی نہیں کی جا سکتی اسی طرح سیدنا علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جانور کی آنکھیں اور کان اچھی طرح سے دیکھیں یہ حدیث سنن بھی داود کتاب الہایا باب ما دو ہزار آٹھ سو چار اور جامع نمبر ایک ہزار چار سو کہ کان اور آنکھ میں اگر جانور کے عیب ہو تو وہ جانور قربانی پہ نہیں لگتا اسی طرح سیدنا ابن اپنے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چار انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا اور فرمایا ارب لاتا چار قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں یعنی کہ اس قسم کے جانوروں کی قربانی نہیں کی جائے گی تو آپ نے فرمایا ال ایسا کانا جس کا کانا پن واضح بھینگا جانور پن بازے ہو تو نبینا جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی نن مارا بیمار جانور جس کی بیماری بازے ہو بَيَّنُ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو وسیر لَا ایسا لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں بالکل گودا ہی نہ ہو مخ ختم ہو جائے ان جانوروں کی بھی قربانی جائز نہیں ہاں تھوڑی بہت اگر بیماری ہے جانور میں قربانی اس کی کی جا سکتی ہے. تھوڑا بہت لگڑا ہے جو واضح محسوس نہیں ہوتا چلتے ہوئے کو ایک نظر دیکھ کر کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ لگڑا ہے یا نہیں اور تھوڑا بہت لگڑا پان ہو تو اس کی قربانی ہو جائے کیونکہ آپ فرما رہے ہیں البارا دو جب یہ بیماریاں واضح ہوں تو پھر نہیں ایسے ہی سیدنا علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی سے منع کروایا القرن ادبا میں حدیث نمبر ہے پانچ سو ایک ہزار پانچ سو چار یہ چند اوب ہے جن کی بنا پر جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا قربانی کے لیے اور جب یہ عیوب مزید بڑھ جائیں مثلا جانور مکمل اندھا ہو جائے لولا ہو یا چلنے پھرنے سے عاجد ہو ان صورتوں میں باتری اللہ قربانی جائید نہیں اور یہ ایپ جانور میں خریدنے سے پہلے موجود ہو یا خریدنے کے بعد پیدا ہو جائے یا قربانی کے عین قریب جا کر پیدا ہو جائے جب بھی پیدا ہو جائے یہ عیب تو ان عیبوں والے جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ اگر کوئی عیب ہے تو کوئی حرج نہیں اس کی قربانی کی جا سکتی ہے مثلا خسی ہونا یہ بھی ایک عیب ہے لیکن خسی جانور کی قربانی سے شریعت نے منع نہیں کیا جانور کا زخمی ہونا یہ بھی عیب ہے لیکن زخمی جانور کی قربانی سے شریعت نے منع نہیں کیا ایسے ہی جانور کا دوم کٹا ہونا یہ بھی عیب ہے لیکن شریعت نے دم کٹے جانور کی قربانی سے منع نہیں کیا تو جن جن ایبوں کی بنا پر قربانی کرنے سے منع کیا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو جانور قربانی پر لگ جائے گا ممانعت کی کوئی دلیل نہیں اور قربانی کے وقت جانور میں یہ عیب نہیں ہونے چاہیے جن عیبوں سے شریعت نے منع کیا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خریدنے سے پہلے اگر عیب ہو تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوتی خریدنے کے بعد اگر عیب پیدا ہو گیا تو پھر اس کی قربانی کی جا سکتی ہے لیکن یہ بات غلط ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے ہیں ارب اللہ تجزو فلزہ لا اللہ تجزو فل ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع کیا تو قربانی پہلے اگر پیدا ہو گیا تو وہ قربانی پہ نہیں لیں مسند احمد کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے جانور کا قربانی کے لیے خریدہ جانور بھیڑی آیا اس نے اس کی چکی کاٹ دی دوم کاٹ کے لے گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تو اس کی قربانی کار لے لہذا اس رویت سے ثابت ہوتا ہے کہ عیب اگر جانور کو خریدنے کے بعد پیدا ہو تو وہ قربانی کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے لیکن اس حدیث سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی اس کی سرد میں حجا جبن ابن فور کثیر الخط و تدلیس اور روایت معن ہے اور اصول ہے کہ مدلس کا ان انا قبول نہیں ہوتا ایک دوسری سند بھی ہے اس کی اس کی, اس کی سند میں محمد بن قرضہ بن قابل انصاری مجھول ہے اور سند منقطع بھی ہے اور دونوں سندوں کا دار و مدار جابر بن یزید بن ہارس ال جوفی پر ہے جو کہ الزاب ہے حدیثیں گھڑا کرتا تھا تو یہ روایت موضوع من گھڑت ہوتی ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ جانور کا دم کٹا ہونا وہ تو ایسا ایب ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی کرنا منع ہو لہذا قربانی کے لیے جانور مخصوص کر دینے یا خریدنے کے بعد بھی اگر عیب پیدا ہو جائے تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں کیونکہ جانور کا بے ایب ہونا خریدنے یا مختص کرنے کے لیے نہیں بلکہ قربانی کرنے کے لیے شرط ہے اور قربانی کے جانور بھی شریعت نے متعین کیے ہیں مخصوصا فرماتے ہیں ولی kulli ummatin ja'alna mansakan ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی جگہ مقرر فرمائی ہے۔ کہ یذکر اسم اللہ علی ما رزقهم من بهیمۃ الانعام کہ جو مویشی جانور ہم نے ان کو دیئے ہیں ان پر یہ اللہ کا نام ذکر کریں۔ اللہ نے قربانی کے لیے بهیمۃ الانعام مقرر کیے ہیں۔ اور بهیمۃ الانعام کون سے ہیں صورت الانعام کی آیت نمبر 142, سو اور چوالیس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تفسیر بیان کی ہے فرمایا پرمایات خرشا انعام میں سے چوپاؤں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یا سواری کے قابل ہیں وہ کون کون سے ہیں پرمایا ازواج آٹھ اقسام ہے بھیڑ میں سے دو اور بکری میں سے دو کل آئینی ہر کیا اللہ سبحانہ بہانا ہوا تعالی نے دونوں بھیڑ اور بکری کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ یا وہ بچہ حرام کیا جو مادہ کے پیٹ میں ہوتا ہے نبی ہوں بھی علم کو تم صادقین اگر تم سچے ہو تو کوئی علم کی بات مجھے بتاؤ یعنی اللہ سبحانہ خانہ و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہ بھیڑ حرام ہے نہ بکری نہ ہی بکرا حرام ہے نہ ہی چھترا یعنی نر اور مادہ کوئی بھی حرام نہیں اور اگر بھیڑ یا بکری کے پیٹ میں کوئی بچہ ہو تو وہ بھی حرام نہیں ہے بھیڑ بکری کو دبا کیا اس کے پیٹ میں سے جنین بچہ نکل آتا ہے وہ بھی حرام نہیں پھر فرمایا وَمِنَ وَمِنَ اونٹ میں سے, سے کہ کہ پیر یعنی اللہ نے ان چاروں کو حلال کیا ہے اور پھر اونٹنی یا گائے کے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ نے اسے بھی حلال کیا ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گائے یا بکری یا اونٹنی کے پیٹ میں اگر بچہ ہو تو وہ نہیں کھایا جا سکتا لیکن یہ خیال خام ہے غلط ہے بلکہ سنن بھی دابود کے اندر حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا گیا کہ ہم گائے اونٹنی کو دبا کرتے ہیں اس کے پیٹ میں جنین ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے ہم اس کو کھا لیں یا پھینک دیں آپ نے فرمایا کلو ان شیتوں اگر چاہتے ہو تو پیٹ والے اس بچے کو بھی کھا لو حرام نہیں ہے وہ حلال ہے پھر قربانی کے جانور میں جو بڑا جانور ہے گائے اور اونٹ اس میں سات سات افراد شریک ہو سکتے ہیں سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1318 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بیا والے سال اونٹ اور گائے کی سات سات آدمیوں کی طرف سے قربانی دی یعنی سات بندے شریک ہوئے اونٹ میں اور سات ہی گائے میں اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جامعی ترمدی باب الحج باب ما جا فی الاشتراح کی پھر بدناتی والباقارہ حدیث نمبر ہے نو فرماتے ہیں کننا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرین ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے فحضر الازحا تو عید الازحا کا دن آگیا فجترکنا فی الباقاراتی سبعاتا وفی الجذوری عشراتا ساتھ افراد گائے کی قربانی میں اور اونٹ کی قربانی میں 10 دس, دس بندے شریف تھے یعنی اونٹ کے دس ہی سے بھی کیے جا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ 10 کم از کم چاہے کوئی ایک بندہ اکیلا کر دیں اسی طرح جو چھوٹے جانور ہیں وہ اکیلا جانور ایک آدمی کی طرف سے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کفیت کر جاتا ہے سیدنا عطائب نے یہ سار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا بو عیوبن سار رضی الل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کا کہ آدمی ایک بکری اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا وہ خود بھی کھاتے لوگوں کو بھی کھلاتے حتیٰ کے لوگوں نے ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دیا مقابلہ بادشاہ تو پھر وہ ہوا جو تو دیکھ رہا ہے یعنی ایک ایک گھر میں دس دس بیس بیس جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے صرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے فخر اور تکبر کرنے کے لیے رہا کرنے کے جامع ترمدی ابواب العضاحی حدیث نمبر ہے ایک ہزار پانچ سو پانچ اسی طرح سیدنا خدیفہ بن سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے غلط روی پر ابھارنے کی کوشش کی جبکہ مجھے سنت کا علم ہو چکا تھا کہ ایک گھرانے والے ایک یا دو بکریاں روا کیا کرتے تھے لیکن اب میرے اہل و مجھے کہتے ہیں کہ اگر اب بھی ہم نے ایسا ہی کیا جیران تو ہمارے پڑوسی ہمیں کنجوسی کا تانا دیں گے کہ اتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں پھر بھی ایک دو بکریاں قربان کی ہیں زیادہ جانور نہیں قربانی پہ یہ حدیث ابن ماجہ کتاب الراحی بابو من حدیث نمبر ہے تین ہزار ایک سو اڑتالیس اور سنن کی کبرہ کی نامی جلد صفحہ دو سو اور مستدر حاکم کی چوتھی جلد صفحہ دو سو اور حدیث نمبر ہے سات ہزار پانچ سو پچاس تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی بندہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے کرے وہ ایک آدھ جانور قربان کر لے اس کو کفید کر جائے گا اسی طرح سیدنا عبداللہ بن بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جمیع کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم اپنے تمام تر اہل کی طرف سے ایک ہی بکری ربا کیا کرتے تھے یہ مستدرک حاکم کے اندر حدیث نمبر 7555 اسی طرح سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ خود بھی اپنے تمام گھرانے والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربانی دیتے تھے ان کی یہ موقع دو سو دس میں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ گائے اور اونٹ میں سات سات افراد شریک ہو سکتے ہیں اونٹ کی قربانی میں دس بندے بھی شریک ہو سکتے ہیں اور بکری ایک یا دو پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے ایک دو قربانیاں اس سے زیادہ اگر کوئی اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے اللہ کا خوف دل میں رکھ کے رب کی رضا مندی کے حصول کے لیے جتنی زیادہ قربانیاں کرتا ہے اس میں کوئی حرج اور مذائقے والی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجرۃ الباع کے موقع پر سو اونٹ نہر فرمائے تھے <تصفح> کی طرف سے آپ نے گائے ذبح فرمائی تھی لیکن اگر معاملہ ہو صرف دکھاوے کا اور فخر اور ریا کا دوسرے سے آگے بڑھنا ہے میری ناک ناک کٹ جائے تو پھر ایسی قربانیوں کا اللہ رب العالی پیر کے ہاں کوئی عجر و ثواب نہیں اسی طرح کچھ لوگ میت کی طرف سے قربانی دیتے ہیں تو میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں کچھ لغیتیں پیش کرتے ہیں ابو رافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لغیت ہے مسند احمد کے اندر حدیث نمبر چھبیس ہزار اور اسی طرح سنن بے میں نامی جلد صفحہ دو سو انسٹھ پر اور موجم کبیر تبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موٹے تادے خسی میندے قربان کیے ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے گواہی دی تھی اور لئی آل بن بن الحدیث ہے تو یہ روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی اسی طرح ایک اور روایت سیدنا خلدیفہ بن اسلّہ تعالیٰ سے مروی ہے جسے امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک کی تیسری جد الصع چھ سو چھیاسی اور جامعی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پچانوے اور سن نبی داؤت کتاب وایا حدیث نمبر دو سو بارہ تین ہزار دو سو اور اس میں اللہ کے بارے ہے کہ وہ دو کیا نبی طرف طرف سے گیا تو لگے بات کا حسلام نے دیا تھا لہذا میں یہ کام کبھی نہیں چھوڑوں گا تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے لیکن روایت یہ بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی اس کی سرد میں شریک بن عبد بن شریک تسیر خطا ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے اس وہ مجھول ہے یہ ریویت بھی قابل احتجاج نہیں اسی طرح سنن نبی کے اندر ہی ایک اور ادیس ہے عدیش نمبر 2810 کہ کہتے ہیں کہ میں نبی السلام کے ساتھ عید الاضحی میں حاضر ہوا آپ نے خطبہ مکمل کیا ممبر سے اترے ایک منڈا لایا گیا تو اس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے روا کیا فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر یہ میری طرف سے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی تو جنہوں نے قربانی نہیں کی ان میں زندہ اور مردہ سبھی شامل ہیں لہذا اسے بھی میت کی قربانی کا ثبوت نکالتے ہیں لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں متعلق بن عبداللہ بن بنتب مدلس ہے اور ان سے بیان کر رہا ہے پھر امام تربیتی نے روایت کو نقل کرنے کے بعد خود فرمایا ہے کہ مطلب کا سبا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں لہذا یہ روایت بھی قابل احتجاج نہیں قصہ مختصر کہ میت کی قربانی کرنے کی جتنی بھی روایتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں تو میت کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والوں کو حکم دیا کہ اذا رأیتم ہلارا ذلحجہ وَأَرَادَ أَحَدُكْ مَنْ يُضَحِّيَا فَلْ يُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَذْفَارِهِ کہ جب تم میں سے کوئی آدمی ذلحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کی اس کی نیت ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ نا کٹے جب تک وہ قربانی کر نہیں لیتا یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستر کتاب الخا ہی میں تو جس گھر کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے گھر کے تمام افراد پر یہ پابندی لا اب باقی ایک یا دو دن رہ گئے ہیں ذوالحجہ کا چاند نظر آنے میں جس نے ناخن وغیرہ کاٹنے کو پہلے پہلے کاٹ لے ناخن مچھے وغیرہ کیونکہ قربانی کرنے کی اگر نیت تو پھر پابندی لگ جائے گی کہ یہ ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے باقی غسل کیا جا سکتا ہے نہانے سے منع نہیں ہے نہائیں دھویں ساپ باقی کسی بھی کام کی پابندی نہیں پابندی صرف ناخن اور بال کاٹنے کی ہے اور جو بندہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے آسان کام کیا ہے نبی داؤد کے اندر حدیث دو ہزار سات سو اور انانوے ایک آدمی نبی اسرات وسلام سے پوچھنے لگا کہ میرے پاس ایک دودھ والی بکری ہے جو کسی نے مجھ کو دودھ پینے کے لیے دی ہوئی ہے اور جانور نہیں قربانی کرنے کے لیے تو کیا وہ جو منیحہ ہے کسی نے وہ دیو یا دودھ پینے کے لیے تو کیا میں وہ بکری قربان کر لوں تو آپ نے سرمایا نہیں لیکن تو اس دن یعنی عید الاضحی کے دن اپنے بال کاٹ لے ناخن کاٹ لے موچھیں کٹوا لے اور جال کے ہاں یہ تیری پوری قربانی ہو جائے گی. جنہوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے پابندی ہے کہ ان دس دنوں میں ناخن بال نہیں کٹوائیں گے جنہوں نے قربانی نہیں کرنی استطاعت نہیں ہے جن کے پاس ان کے اوپر یہ پابندی نہیں لیکن اگر وہ سواب لینا چاہتے ہیں تو دس تاریخ کو وہ سر کے بال کٹوائے موچھے کتروائیں ناخن کٹوائیں اور زیر ناخ بال بھونڈ لیں تو ان کو قربانی کا سواب مل جائے گا چاہے اس نے پانچ الحجہ کو یا ذو الحجہ کو بھی اگر مونچھے کاٹی ہوں ناخن کاٹے ہوں تین چار دن بعد پھر ناخن کاٹنے کے قابل ہو جائے گا. دس تاریخ کو یہ کام کر لے گا تو اس کو سواب اور اجر مل جائے گا اور قربانی کا جو وقت ہے وہ تو آپ نے شروع میں ہی سن لیا کہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد ہے نماز عید کی ادائیگی سے پہلے قربانی نہیں ہوتی اور قربانی کے دن وہ چار ہیں ایک یوم نہر اور تین ایام تشریق سرندار قطری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایام تشریفی کلا رب ہن ایام تشریق سارے کے سارے قربانی کے ذبح کے دن ہیں کہ ان دنوں میں قربانی کی جائے گی اور جانور کو ذبح کیا جائے گا قربانی کے لیے تو یہ دن قربانی کے ہیں ایام تشریق ایام تشریح کہتے ہیں گیارہ بارہ اور تیرہ ذو الحجہ اہل عرب نے دنوں کے نام رکھے ہوئے تھے ذو الحجہ کا نام ہے یومِ تربیا نو ذو الحجہ کا نام ہے یومِ اراحا دس ذو الحجہ کا نام ہے یومِ نحر اور گیارہ بارہ اور تیرہ ذو الحجہ کا نام ہے ایامِ تشریف نبی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ایامِ تشریف کو قربانی کا دن قرار دیا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے سورہ بقرہ ایت نمبر 203 کے اندر ارشاد فرمایا ہے مذکر مذکر اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه ومن تاخر فلا اثم علی ایام تشریق میں ایام معدودات میں معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو تو جو شخص دو دنوں میں جلدی کر لے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ایسے ہی سورہ حج میں فرمایا ہے فِي ایامِ, مَعْلُوماتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن کہ ایام تشریق کے معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مخصوص چوپایوں پر اللہ کا نام ذکر کریں یعنی ایام معلومات اور ایام معلومات یہ ایام تشریق کو کہا جاتا ہے تو ان ایام معلومات میں بہیمت النعام پر اللہ کا نام ذکر کرنے کو غبا کرنے کا حکم دیا ہے تو قرآن مجید سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی چار دن تک کرنی جائز ہے اور سنندار پتنی کی جو روایت ہے یہ بھی حسن لذاتی ہی ہے اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ چار دن تک قربانی کی جا سکتی ہے لیکن بہرحال ان دنوں میں سے ایام تشریق کی نسبت یوم النہر عید الاضحی یعنی 10 ذو الحجہ کا دن یہ اس دن میں قربانی کرنا زیادہ افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من عین العمل صالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر دوسرے دنوں کی نیکی ان 10 دنوں کی نیکی سے اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہے یعنی ان دس دنوں کی جو نیکی ہے ان دس دنوں کی نیکی اللہ تعالی کو باقی تمام تر ایام میں کی جانے والی نیکی کی نسبت زیادہ پسند ہے یعنی اشرائے ذوالحجہ میں تو دس اگر ذوالحجہ کو یہ قربانی کرے گا تو ان دس دنوں میں وہ آ جائے گا تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دس تاریخ کو ہی قربانی کرے نبی سلاۃ وسلام نے سو اونٹ نہر کیے تھے تو ایک ہی دن میں کر دیے تھے دس تاریخ کو ہی تو اس کی فضیلت زیادہ ہے اور قربانی نمبر خود ذبح کیا جا سکتا ہے سن نبی داود حدیث نمبر ستائیس سو ترانوے نبی سلاط و اسلام نے سات کھڑے اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور مدینے میں دو سینگوں والے مینڈے بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے قربان کیے تھے عورت بھی ذبح کر سکتی ہے ایک بکری تیز دھار پتھر کے ساتھ ذبح کر دی تو اس کے بارے میں نبی اسلام سے پوچھا گیا تو آپ نے اسے کھانے کا حکم دیا کہ اس کو کھا لیا پساب سے بھی قربانی ذبح کروائی جا سکتی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں آپ کے قربانی کی اونٹوں کی نگرانی کروں گوشت اور کھالیں سب تقسیم کر دوں اور کو اس کی مزدوری گوشت یا کھال کی صورت میں نہ دوں یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الحج کے اندر ہے حدیث نمبر ہے 1717 قربانی کے کے کا مسرح کہ ان کو استعمال کرنا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود بھی کھاؤ اور تنگ دست اور محتاج کو بھی سوال کرنے والے کو بھی کھلاؤ پھر مزید سورہ حج کی ہی آیت نمبر چھتیس میں فرمایا فک المین خود بھی کھاؤ اور مستقل مانگنے والے کو اپنا سوالی کو دو تنات کرنے والا جو نہیں مانگتا یا کبھی کبھار مانگتا ہے اس کو بھی دو یعنی کہ بندہ خود بھی کھائے صدقہ بھی کرے اسی طرح سیدنا سلمہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں حدیث ہزار پانچ, پانچ سو انہتر فرماتے ہیں کہ نبی اثرات نے ایک برتبہ اعلان کیا من فلا بعدا وباقی فی بیتی منہو شہی کہ جو آدمی بھی تم میں سے قربانی کرتا ہے تو تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کی کوئی شہباقی نہ بچے جب اگلا سال آیا تو لوگوں نے کہا نہ کما فالا عمل مادی جس طرح پچھلے سال کیا تھا ویسے اس سال تو لوگوں کو کچھ مشقت تھی تکلیف تھی تنگ دستی تھی تو میں یہ چاہتا تھا کہ تم ان کی مدد کر دو سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت بندہ خود بھی کھائے دوست احباب کو کھلائے اور صدقہ بھی کرے کتنا خود کھانا ہے کتنا صدقہ کرنا ہے اور کتنا تحفہ دینا ہے دوست احباب کو رشتہ داروں کو اس کے بارے میں شریعت نے کوئی لمٹ مقرر نہیں کی کچھ لوگ تو برابر برابر کرتے ہیں اور کئی اتنی سختی کرتے ہیں کہ وہ تول کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں نبی اصلاۃ والسلام نے سو اونٹ نار فرمائے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا یہ سارے سلکہ تک گوشت دو بھی اور ان کی کھالیں اور خود آپ نے ان میں سے ایک ایک بوٹی منوائی اور اس کو ہڈیا میں ڈالا ان کو پکایا ہر اونٹ کی ایک ایک بوٹی اکٹھی پکا لی اور اس کا شوربا پیا یعنی خود تھوڑا کھا لیا سلکہ زیادہ کر دیا جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں ویسے کیا جا سکتا ہے ایسے قربانی کی جو کھالیں وہ بھی اسی کام آئیں گی یا خود استعمال کریں یا صدقہ کر دیں یا کسی کو توفات دے دیں اور اگر صدقہ کرنا ہے تو صدقہ ان لوگوں کو دینا ہے جو صدقے کے مستحق ہیں اور وہ صدقے کے مستحق ہیں آٹھ سورة توبہ کی ایت نمبر ساٹھ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں ان صدقہ کہ صدقات یقیناً صرف اور صرف فکارا کے لیے مساکین کے لیے عامرین کے لیے بلم الفت قلوب ہم تالیف کرنے کے لیے پھر رقاب گردنوں کو غلاموں کو آزاد کرانے ول غارمین اور غارمین کے لیے جن کو چٹی پڑ جائے قرض کے بوجھ تلے دب جائیں یا آپ زدگان اس طرح سیلاب زدگان یا زلزلہ زل زدگان ہوتے ہیں بفی صبی اللہ اور جہاد فی صبی اللہ وادیوں کے لیے اپنی سبیر اور مسافروں کے لیے یہ اللہ تعالی کی طرف سے فریدا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا حکمت والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صدقے اور زکوات کے کل آٹھ مسارف ذکر کی ہیں اور اور فرمایا کہ صدقہ زکوۃ صرف اور صرف ان آٹھ قسم کے افراد پر لگتا ہے ان کے علاوہ دیگر پر نہیں لگتا تو بطور صدقہ گوشت یا کھالیں آٹھ افراد کو دی جائیں تو فرطح آپ جس کو مرضی دے لیں اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے اور خود جتنا مرضی کھا لیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تو یہ ابھی آپ سنائے ہیں کہ اشرہ اشراض الحجہ اس میں جو بھی عمل کیا جائے اللہ سبحانہ ہوا تھا کو بڑا پسند اور بڑا محبوب ہے تو اس اشرے کے ذوالحجہ کے ان دس دنوں میں روزے رکھنے چاہیے ان کا بھی بڑا خوم کتاب حدیث نمبر ایک ادار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان سومی یوم اراخا اراخا کے دن کے روزے کے بارے میں نو ذوالحجہ کے روزے کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ آئندہ اور گزشتہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا کفارا دو سال کے گناہ اس ایک دن کا نو ذوالحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ جلوس باب ہے اس کا تو یہ نفلی روزے ہیں ان کا خصوصی اہتمام کریں بالخصوص یوم عرفہ کر اللہ وہ کوشش کر کے لازمی رکھیں فرض تو نہیں ہے لیکن نفر کی بھی بندے کو کوشش کرنی چاہیے آج کل کچھ لوگ کہتے چلو کون سا فرض ہے یہ کہہ کر نوافل کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ سبحانہ ہوگا تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے عمایہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک الحسن اللہ تعالیٰ عمدہ میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ جو روزوں کے بارے میں میرے پاس کافی سوال آئے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کے بارے میں بیان کر دیں ان سے اللہ یہ ایک جو آپ نے اس میں ایک جانوروں کے بارے میں بات کی تو مجھے اپنی اصلاح کے لیے میں اپنی اصلاح کے لیے سوال کر رہا ہوں کہ یہ شیخ صاحب پہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو حفیح جانور ہے اس کا جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی جگزات فرما دی یہاں اپنی داؤد کی جو حدیث ہے نبی سلم کے نیندے کی ذبح کرنے کا ذکر ہے اس میں ہمارا جو دوسرا روم ہوتا تھا اس کا حوالہ بھی دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس کا جو ہے جو ساتھ جو رہی ہے وہ متعلق ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا جو ہے شیز محمد کے بھی ملتا ہے تو اس کی سوچ اور فرما دے تو میں تو یہی اس کو بنا کر لوگوں کو بتاتا بھی رہا مزید وضاحت فرما دے تاکہ اس میں ہم اپنی آپ کی جو تحقیق ہے اس میں ہمیں اس وضاحت میں تو یہ لوگوں کو یہ بھی رہا ہے قربانی کے مسائل کے بارے میں السلام علیکم و برکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کو دو باتیں پہلے بھی سمجھائی ہیں آپ آواز تھوڑی سی اونچی نکالا کریں تاکہ صحیح طرح بات سمجھ آ جائے دوسری بات یہ ہے کہ جو سوال ہو صرف وہ کیا کریں یہ ادھر ادھر کی جو روشنی ڈالتے ہیں نا یہ نہ ڈالا کریں وقت ضائع ہوتا ہے کہ میں یہ سوال اس طرح کر رہا ہوں اس کے بعد پھر یوں کروں گا وہ کروں گا آپ کا نے جو دو منٹ لگائے ہیں سوال کرنے میں اس کے اندر سے جو نکلتا سوال ہے وہ اتنا سا ہے کہ جی ہسی جانور کی روایت جو ہے وہ آپ نے کہا ضعیف ہے لوگ کہتے کہ محسن دیامد میں اس کے ملتے ہیں کہ حکم ہے اتنا سا آپ کا سوال ہے اور اتنا آپ نے है لگا دیا تو صرف جو سوال ہو وہ کیا کریں باقی جو روشنی والی باتیں ہیں نا وہ وزیر اعظم جنیجو کا پروگرام نئی روشنی وہ بعد میں چلاتے رہا کریں تو خیر قصہ مختصر کہ جن جن روایتوں میں انہوں نے صراحت کی یا تحدیث و سما کی اس میں خسی کے لفاظ نہیں ہیں یہی روایت سند صحیح ثابت ہے لیکن اس میں خسی کے لفظ نہیں ہیں اور جہاں پر خسی کے لفظ ہیں وہ روایت ضعیف ہے سند ضعیف ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی کرنے والی روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی باقی خصی جانور کی قربانی وہ ہو جاتی ہے وہ میں نے بتا دیا ہے کہ جن ایبوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان میں سے خصی ہونا یہ عیب مانے نہیں ہے قربانی کو قربانی کی جا سکتی ہے لیکن وہ جو روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی رسلاط نے قربان کیا ہے سکتا ہے کہ یا ہو روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی بلکہ اس کے برخلاف ایک روایت موجود ہے جس روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی دو جانوروں کی جامع ترمری وغیرہ کے اندر ہے ایک جانور کی قربانی کی فحیلن سینگو والا تھا اور جامع ترمدی کتاب الزاحی حدیث نمبر ہے 1496 اور اسی طرح سنن نسائی کے اندر بھی حدیث نمبر 4390 اور سنن نبی دود میں حدیث نمبر ہے 2796 سنو ابن ماجہ کے اندر بھی یہ دیش آتی ہے حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھائیس تو بہرحال نبی رسلاۃسلام نے یہ آنر بکرے کی قربانی کی ہے منڈھے کی اور خسی کی اگر کوئی قربانی کرتا ہے قربانی ہو جائے گی کیونکہ ممانعت کی کوئی دلیل نہیں باقی رہا وہ ریویت تو ثبوت کو نہیں پیت میں و کی صراحت ہے اس میں یہ کے الفاظ نہیں ہیں الفاظ سارے موجود ہیں یہ موجی اینی کے الفاظ نہیں ہیں السلام علیکم اللہ تعالیٰ اگلا سوال جو بھائی لکھا کہ کٹے کی قربانی جائز ہے اور جانور کے ذبا کرتے وقت جو خون نکلتا ہے اگر وہ کپڑوں پھک جائے تو اس سے نماز ہو جائے گی یہ سوال اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ کٹے کی قربانی یعنی بھینس کی جنس سے نہ تو یہ تاب اللہ سے ثابت ہے نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحابہ تابعین سے ثابت ہے کسی سے بھی ثابت نہیں کچھ لوگ اس کو گائے کی جنس قرار دیتے ہیں بھینس کو لیکن وہ بات غلط ہے بڑا فرق ہے گائے اور بھینس کے درمیان اگر یقین نہ آئے تو کسی یہودی سے اپنا ہندو سے پوچھ رہے نہ وہ آپ کو بتا دے گا کتنے فرق ہے یا کسی مسلمان سے پوچھ لو جو وہ اس فرق کو سمجھنے اور جاننے والا گجر لوگ بتا دیں گے آپ کو کہ کتنا فرق ہے صرف منہ دونوں کا ایک جیسا دیکھ کر کہنا کہ یہ ایک ہی چیز ہے ایسے تو کتا اور لومڑی اور گیدڑ ان کی بھی شکل و صورت ملتی جلتی ہوتی ہے عام طور پہ لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ یہ گیدڑ ہے یا کتا ہے تو ظاہری شکل و صورت ایک جیسی ہونا ایک جنس ہونے کی دلیل نہیں ہے پھر قربانی جو ذبح کرتے ہیں جانور کا خون نکلتا ہے وہ خون پاک ہے حرام ہونا اس کا ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ حرام ہے کھایا نہیں جائے گا لیکن اگر خون کے چھینٹے یا خون لگ جاتا ہے جسم پر کپڑوں پر ان کے ساتھ نماز پڑی جا سکتی ہے اس کے نجس یا فلید ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شیز اگلا سوال یہ ہے کہ یہ عید الاضحی اور حج کے موقع پہ کی جانے والی قربانی میں کیا فرق ہے اس کی وزاد فرما دیں اللہ تعالیٰ السلام علیکم و اللہ و برکاتہ السلام علیکم عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے اس کو ادیا کہتے ہیں حج کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے حاجی لوگ جو جا کے قربانی کرتے ہیں ان کو وہ بدن بھی کہتے ہیں اور اسی طرح ہدی بھی, بھی قربانی ہے یہ بھی قربانی ہے فرق یہ ہے کہ حج پر جو جاتا ہے ہر ہر حاجی پر हाजी ہے جتنے بندے जितने کرنے کے करने جائیں گے سبھی کریں گے حتیٰ کہ اگر ایک خاندان کے ایک گھر کے دس بندے ہیں دس افراد ہیں حج پر گئے ہیں تو ایک قربانی کفایت نہیں کرے گی دس کی دس کرنی پڑے گی یہ حج کا حصہ ہے اور گھر والی جو قربانی ہیں یہ عرد ہیں ان کا حکم کچھ اور ہے کہ ایک قربانی پورے اہل بیت کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے ہے وہ بھی قربانی ہے یہ بھی قربانی ہے <تصفح> جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب اگلا سوال یہ ہے اگر کوئی قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے السلام علیکم اللہ جو بندہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا اور کیا حکم ہونا ہے اس پر فرض نہیں جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہے اس پر فرض ہے جس پر قربانی کی استطاعت جس کے پاس نہیں ہے اس پر فرض نہیں ہے سلام جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے عوض خدقہ صدقہ یا خراد دیا جا سکتا ہے جیسے, جیسے ہم لوگ پردیش میں ہیں یہاں پہ قربانی کا استقام نہیں ہے تو یہاں پہ وہ بھائی پوچھنے کہ ہم کیا اس کے بدلے میں کسی کو صدقہ قرار دے دوں تو کیا یہ بھی اس کے نعمت بدل ہو سکتا ہے اس کی فرما دیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ کوئی بھی عمل قربانی کا بدل نہیں بن سکتا نہ صدقہ نہ خیرات نہ کچھ ہو تو قربانی صاحب استطاعت پر فرض ہے اس کو قربانی ہی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر بندہ قربانی نہیں کر سکتا کسی اور جگہ قربانی کروا لے قربانی کی جگہ قربانی ہی ہوگی اس کو قربانی کرنی ہے اس پر کچھ علاقوں میں قربانی پر اگر پابندی ہے تو ایسے علاقوں میں قربانی کر جن م... م... م... پبندی نہیں. علیکم. السلام علیکم جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب کیا قربانی سے پہلے آ, حلق کروانا آ, جائز ہے آ, یہ حلق کروانا مجھے نہیں معلوم ہے جیسے اللہ کی السلام علیکم اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ اللہ حلق کہتے ہیں سر مڈوانے کو اگر آپ کو نہیں پتا کہ حلق کروانا کس کو کہتے ہیں تو آپ نے لوگوں کو ضرور بتانا تھا کہ مجھے نہیں پتا پردے کی بات پردے میں رہنے دیتے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آپ روشنی نہ ڈالا کریں نقصان ہو جاتا ہے خیر اصول اور طریقہ کار یہی یہ ہے کہ حلق وہ قربانی کے بعد ہی کروایا جائے یعنی سر جس نے منڈوانا ہے وہ قربانی کرنے کے بعد منڈوائے گا حاجی جب حاج کرنے کے لیے جاتے اللہ نے کہا ولہ تحلی قروسا کم ہتا یگلو محلہ اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی قربانگاہ تک نہیں پہنچ جاتی قربانی ذبح نہیں ہو جاتی جب قربانی ذبح ہو جائے اس کے بعد اجازت اور رخصت ہے کہ لوگ سر کو منڈوا لیں اس سے پہلے نہیں لیکن جو مجبور لوگ ہیں ان کو شریعت نے رخصت دی ہے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نبر ایک سو چھیانوے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے فمن کانا من کو مریدن او بہی عدم مر اسی فقید سادا قطن اور او نوسخ ہاں جو آدمی بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو وہ قربانی ذبح ہونے سے پہلے سر منوا لے لیکن وہ فدیہ دے روزے رکھے یا صدقہ کرے یا قربانی دے اس کے عوض تو یعنی کہ رخصت ہے اگر رخصت اس کو استعمال کرے گا اس کو اس کو اس کا پھر فدیہ دینا پڑے گا ایسے جو لوگ گھروں میں قربانی کرنا چاہتے ہیں اور قربانی کی انہوں نے نیت کی ہے کہ ہم قربانی کرے وہ بھی سر نہیں مڈوا سکتے بال نہیں کٹوا سکتے حتیٰ کہ وہ قربانی رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اگلا سوال یہ ہے کہ زبی قربانی کے جانور کے کن ازا کو کھانے سے منع کیا گیا ہے اس کی اللہ خید ہے. السلام علیکم و رحمتہ برکاتہ بوس بھائی میں نے آپ کا سوال کیا تھا شیر صاحب نے اسے وہی جواب آپ کو دے دیا تھا امید ہے کہ آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا السلام علیکم و اللہ جی و برکاتہ السلام علیکم جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے شیخ صاحب کی آواز نہیں آئی کسی بھائی کو آئی ہے تو مجھے مجھے ہوگی ہے صاحب سوال یہ ہے کہ سر سوال بس سوال بس سوال بس اگر کسی اور بھائی کا سوال ہے تو ذرا وہ کر لے ورنہ یہ بڑا سوال جی سب پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا نفل ہے اس کی شرح حیثیت کیا ہے اس کی فرما دیں اللہ تعالیٰ السلام علیکم رحمتہ اللہ وبر السلام علیکم قربانی فرض ہے کیونکہ صحیح بخاری کے لیے صاحب کو سنائیے کہ نبی علیہ صاحب نے حکم دیا ہے کہ جس نے عید سے پہلے قربانی کیا ہے وہ دوبارہ کرے اور جس نے نہیں کی وہ بھی اللہ کا نام لے کر قربانی کرے جس کام کے کرنے کا حکم اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ کام فرض اور واجب ہوتا ہے اللہ کہ کوئی دری آ جائے کرینہ آ جائے جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑا سوال یہ کہ قربانی کرنے والے شخص میں کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے کسی آیات یا حدیث کی اللہ تعالیٰ السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم قربانی کرنے والے شخص میں یہ شرط ہے کہ وہ بندہ مومن ہو مباحد ہو اور صاحب استطاعت ہو مومن ہو موحد ہو مومن ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب استطاعت بھی ہو اس کے پاس طاقت ہو قربانی کرنے کی یہ شرائط ہے پاس اور کوئی نہیں السلام علیکم جی السلام علیکم رحمۃ اللہ برکاتہ اشر صاحب سوال یہ ہے کہ قربانی کے ضروری ہونے کے لیے کتنا نصاب ہونا ضروری ہے اور نصاب کا نام ہونا بھی شرط ہے یا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زمین مکان دکان تک وغیرہ کی قیمت سے نصاب کا حساب ہوگا یا آمدن سے اس کی فرما دیں اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم قربانی کی جو استطاعت ہے اس کا دار و مدار ہے بندے کی استطاعت پر لفظ استطاعت اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو میں وہ جٹاکا سا بول دیتا ہوں وہ سب کو سمجھ آ جائے گا کہ بندہ اپنی اوقات دیکھے اس کی اگر اوقات ہے کہ وہ آٹھ دس ہزار کا جانور خرید سکتا ہے آٹھ دس ہزار روپیہ خرچ کر سکتا ہے تو کرے چاہے کسی سے ادھار لے کر کرے چاہے اس کے پاس پیسے جمع ہیں اس سے کرے وہ نصاب کا مالک ہے نہیں ہے زکاط اس پر فرد ہے نہیں ہے مقام اس کا اپنا ہے یا کرائے پہ رہتا ہے اگر وہ اتنا خرچہ کر سکتا ہے آٹھ دس ہزار روپیہ لگا سکتا ہے آج کے دور میں تو وہ لگائے اور قربانی کرے جیسے شادی بیاہ کا کوئی موقع آ جاتا ہے تو لوگوں کی اگر جیب میں پیسے نہ ہو تو کسی سے ادارے لے لیتے ہیں جتنے وہ ادا کر سکتے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے ہماری کتنی اوقات ہے تو اپنی اوقات کے مطابق وہ خرچ کر لیتے ہیں یہ اس کا نام ہے استطاعت تو جس کی اتنی اوکات ہے کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکتا ہے اگر ادھار بھی اس کو لینے پڑتے ہیں تو لے کر وہ خرید سکتا ہے تو خریدے اس کے پاس استطاعت ہے فرض ہے اس پر قربانی اور جو اتنا بھی نہیں رکھ سکتا تو ٹھیک ہے اس پر فرض نہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دو ہزار روپئے کسی سے ادھار لے رہے ہیں تو وہ ساری زندگی نہیں اتار سکتے ایسے بھی کوئی بسکین لوگ ہوتے ہیں ان پر فرض نہیں یا کوئی سات آٹھ دس دا ہزار ادھار لے تو لے لیکن اتارتے اتارتے اس کو سال دو سال لگ جاتے ہیں یہ بیچارہ ہے اس کو مشقت کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں یعنی کہ ہر بندہ اپنی اوقات دیکھے کہ میری آٹھ دس ہزار کی اوقات ہے خرچ کرنے کی کہ نہیں اور کوئی شرط نہیں ہے یعنی نصاب وغیرہ کی اس میں سلام علیکم. السلام علیکم جی السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب اگلا سوال ہے کہ جو مسلمان اس وقت باوجود قربانی نہ کرے تو اس کا کتنا گناہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال میں یہ ہے کہ جو بکری گائے وغیرہ چار چھ آٹھ دانت والی ہو تو ان کی قربانی کی حدیث کے مطابق کیا قربانی جائز ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جو بندہ استداب کے باوجود قربانی نہیں کرتا اس کو گناہ کتنا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں کہ کتنا ہے برض فریضے کا ایک کا وہ تارک ہے خطا کار ہے گناہ گار ہے اس کو کرنی چاہیے نہیں کرتا وہ گناہ والا عمل کرتا ہے فرض کو جو چھوڑ رہا ہے کتنا گناہ ہے پتا نہیں یہ جو پیمائش ہے گناہ کی وہ ہمارے پاس نہیں ہے کوئی ایسا آلہ موجود نہیں جسے ہم اندازہ کر سکیں کہ کتنا ہوتا ہے گناہ اور کتنا نہیں ہوتا بہرحال فریدے کا تارک ہے گناہ گار ہے اس نے غلط کام کیا ہے اس کو کرنی چاہیے قربانی اس پر فرض تھی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ بھینس گائے میں قربانی کے کتنے حصے ہو سکتے ہیں ان میں کوئی اگر مرضی حصہ ڈالے تو اس الحدیز کی قربانی پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں جیسا سوال تھا میں پیش کر السلام علیکم اللہ وبرکاتہ کی قربانی میں صفر حصے اور گائے کے اندر ساتھ نس کی قربانی میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا بھینس کی قربانی ثابت ہی نہیں تو گائے کی قربانی سات بندے مل کے کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کم از کم جتنے بھی ہیں اور قربانی کرنے والے حصے ش... دار شریک جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ایمان و توحید والے ہوں کافر مشرق نہ ہوں جو مرضائی ہیں یہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہیں معیناً ان کی تکفیر کی جا چکی ہے کو قربانی میں شامل کرنے کی کوئی عادت اور ضرورت نہیں جی جزاک اللہ بگلا سوال ہے کہ کیا قربانی کی گائے قربانی کی جو قربانی کی گائے میں عقیقہ یا نظر کا حصہ شامل کرنا اس کی کوئی حیثیت کی کیا اس کی رابطہ السّلام علیکم رحمۃ اللہ شراک السلام علیکم و اللہ یہ وبا آج کل بڑی ہو گئی ہے کہ قربانی کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ایک حصہ قربانی اور دو بیٹوں کے حقیقے پانچ حصے ہو گئے اور دو بیٹیوں کا حقیقہ سات سات اسے پورے ہو گئے بڑے جانور میں وہ حصے بنا کے اور عقیقہ کر دیتے ہیں جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے عقیقہ صرف اور صرف بھیڑ اور بکری کی جنس کا ہوتا ہے بس گائے یا اونٹ کو عقیقے کے طور پر دبا نہیں کیا جا سکتا سنن بہکی کے اندر نامی جلد صفا نمبر تین سو ایک ابن بھی ملکہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمان ابن ابھی بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے ہاں بچہ پیدا ہوا ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو کسی نے کہا یا کا بتیجہ پیدا ہوا ہے تو چلو آپ اونٹ کا عقیقہ کر لیں فرماتی ہیں ماڈ اللہ بالاکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ وسلامہ خداقی پناہ ہم یہ کام نہیں کریں گے وہ کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاتان مقاف عتان دو بکریاں ہم عمر برابر برابر تو عقیقے میں یہ جو بڑا جانور کرتے ہیں اونٹ یا گائے وغیرہ یہ عقیقے میں نہیں لگتے حضرت ایشا رضی اللہ تعالی عنہا پناہ مانگ رہی ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے یہ بدرت ہے سنت کیا ہے بکریاں یا بھیڑ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیر اسلام نے دو دو منڈے دبا کیے تھے تو یہ تو حقیقہ کیا جائے ان کا السلام علیکم جی جزاک اللہ جزا. صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ میں جو دوسرے ساتھی مجھے سوال ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو بھائی مجھے سوال بھیج رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ جو قربانی کے بارے میں میرے سوال آئے ہیں پہلے کر تو پلیز تھوڑا سا ویٹ کر لیں ایک دو سوال رہ ہیں اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے سوال کرتا ہوں یہ سب یہ جی مجھ... میں آپ سے یہ سوال آپ سے سوال صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے سرے سے عید کی نماز ہی نہیں پڑھی لوگوں کے ساتھ آ... لوگوں کے ساتھ قربانی کے لیے قربان آ... کے ساتھ وہ قربانی کرتا ہے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا اس کا کوئی تعلق نہیں السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و تو آپ کو حدیث تو سنائیے صحیح بخاری کی شروع میں ہی کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پہلے عید پڑھتے ہیں بعد میں قربانی کرتے ہیں اور جو عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لیتا اس کی قربانی نہیں وہ صرف اس نے گوشت کھانے کے لیے جانور دبا کیا ہے تو جو بندہ عید کی نماز نہیں پڑھتا یعنی اس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی اس کی قربانی کوئی نہیں ہے یہ اس یہ قربانی نہیں ہوگی پھر جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا کہ قربانی کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ وہ بندہ مومن ہو کئی لوگ وہ سارا سال نماز پڑھتے نہیں اور قربانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جب تک بندہ نماز نہیں پڑھتا اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں بنتا تو ضروری ہے کہ بندہ پہلے مومن بنے مومن آدمی پر قربانی فرد ہے مومن آدمی قربانی کرے اور اللہ تعالیٰ ان تقبر اللہ من اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے تقوے والوں سے ایمان والوں سے اور جس کے دل میں ایمان و تقوی نہیں وہ جتنی بھی کرتا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے میں ایمان نہیں ہوتا تو ہم ان کو خصو کی طرح بہا دیں گے اس کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کچھ ذائقہ یہ, یہ, یہ سوال کیا جا رہا ہے جو ذبا کیا جاتا جانور اس کی جگہ کاٹنے کی کتنی شرطیں اور اس کی تعداد کتنی ہے اور کسی صحیح حدیث سے اس کی وضاحت فرما دیں اللہ تعالیٰ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ قربانی کے لیے ذبح کرنا ہو یا قربانی کے علاوہ جانور کو ذبح کرنا ہو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ ایسا آلہ استعمال کیا جائے اور ایسے طریقے کے ساتھ ذبح کیا جائے ما انہر دم دم جو خون بہا دے یعنی کہ اتنی اس کی رگیں کٹ جائیں جس سے اس کا خون بہہ جائے تو وہ جانور ذبح ہو گیا چاہے قربانی کے لیے چاہے کسی اور کام کے لیے صحیح بخاری میں دس بکام پر یہ حدیث آئی ہے حدیث نمبر دو ہزار چار سو اٹھاسی دو ہزار پانچ سو سات تین ہزار پچہتر اور بھی کئی ایک مقامات صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث آتی ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اڑسٹھ یعنی ما انہرا دم یہ معیار ہے کہ قربانی کا جانور ہو یا کوئی اور جانور اس کو دبا کرنا ہے نحر کرنا ہے بس اتنی لگیں اس کی کٹ جائیں جس سے اس کا خون اچھی طرح بہ جائے کچھ لوگ وہ کیا کرتے ہیں کہ جانور کو جب قربان کرتے ہیں ذبح کرتے ہیں تو وہ جلدی سے اس کا مڑکا کاٹ کے اندر سے نا وہ جو پٹھا اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پھر فور نہیں کاٹنا چاہیے تھوڑی دیر اس کو رہنے دیں کیونکہ جب وہ کٹ جاتا ہے تو اس کے آساب بالکل سن ہو جاتے ہیں جب تک وہ کٹتا نہیں ہے تو اس وقت تک وہ جانور جب تک اس کے اندر سانس رہتا ہے وہ زور لگاتا ہے اور جب جانور زور لگاتا ہے تو اس کو زور لگانے کی وجہ سے خون اچھی طرح سے نکلتا ہے باہر اور وہ من ساتھ جو ہوتا ہے اس کو توڑ کے وہ پٹھا اس کا کاٹ دیا جائے تو پھر وہ اچھی سے نہیں بات کا خیال کام جی جزاک اگلا سوال ہے کہ کیا قربانی کی کھال کا گوشت مسجد امام یا مسجد میں دیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ قربانی کی کھال کسائی اجرت کے طور میں دے دی جائے اب اس کی تلافی کی کیا ضرورت ہوگی السلام علیکم رحمۃ اللہ یہ مجھے نظر نہیں آ رہا آپ کا سوال آپ مجھے اپنا سوال چین کر کے بھیجئے جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و قربانی کی کھالوں کا مصرف وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یا تو آپ خود استعمال کریں یا کسی کو تحفہ دے دیں یا صدقہ کر دیں یہ مساف ہے تو تحفہ تن آپ چاہے مسجد کے امام کو دے دیں چاہے اپنے والدین کو دے دیں چاہے اپنے بیٹے بچے بیٹی کو دے دیں اپنے بہن بھائیوں کو دے دیں اپنے آفس کا جو جی ایم ہے اس کو جا کے دے دیں توحفاتہ توفاتان دی جا سکتی ہے اس کو بیچا نہیں جائے گا اور پھر اس کو بیچ کر اگر مسجد کے اوپر آپ لگائیں اور مسجد کے اخراجات اس میں سے نکالیں تو یہ بھی غلط ہوگا وہ خود بیچنے کے مترادر ہے توحفہ دے دیں صدقہ کر دیں یا خود استعمال کر لیں اپنے ذاتی استعمال میں لے آئیں آپ اس کو بیچ نہیں سکتے یہ قربانی کی کھال کے مصرف ہیں اس میں سے کسی مصرف کے اندر استعمال کر لیا جائے کوئی اور حرض نہیں ہے کچھ لوگوں نے عجیب و غریب کام شروع کیا مساجد کے لیے وہ قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہیں اور پھر ان کو بیچ کر مسجد کا جو نظام ہے وہ چلاتے ہیں یہ طریقہ کار غلط ہے یہ تو قربانی کی کھال کو بیچ کر اپنے آپ کے اوپر خرچ کرنے کے متراد ہوا یہ درست نہیں All um, السلام علیکم وہ کہہ رہے ہیں پالٹاک ناٹ ورکنگ پہ چلا گیا ان کا تو کسی اور بھائی کا سوال ہو, وہ مائک پہ آ کے سوال کر لے وغیرہ پھر اس کو برخاست کر دیتے ہیں نشست سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کی آواز نہیں آ رہی اس لیے آپ کو ڈاٹ دیا ہے یہ ٹیکسٹ میں ایک نے سوال کیا کہ کیا عورت بھی دس کو بال کاٹے یا نہ کاٹے عورتیں بال نہیں کاٹیں گی ٹھیک ہے تو جو حج پہ جاتی ہیں خواتین وہ اپنے بال کٹوائیں سر کروائیں گے تھوڑے سے بال کٹوا لیں سر ہی اور ہے کوئی سوال سوال کیا کہ بکری کے بچے کو اگر کھانے کا دل نہ کرے تو پھینک سکتے ہیں وہ تو نبی صاحب نے فرمایا نہ پلو ہوں انشے اگر چاہتے ہو تو کھا لو تو اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر نہیں کھانے کو دل کرتا تو ٹھیک ہے نہ کھاؤ یعنی کھانا وہ فرض نہیں ہے جائز ہے تو جائز کو جائز ہی رہنے دے فرض نہ بنائے میرا خال یہاں پہ میری آواز آ رہی ہو میرا جو دوسرا پی سی ہے وہاں پہ مجھے سٹک ہو گیا سب تو وہاں پہ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے فریز ہو گیا میرا تو اس پی سی پہ شیخ صاحب میرا سوال تھے اور بہن بھائی کا سوال ہو مجھے یاد نہیں ہے وہاں پہ سوال کافی تھے تو شی صاحب آج کا آج کی مجلس کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں تو کیونکہ اور کسی کے پاس سوال نہیں ان تو اگلا جو ہوگا اس کا درست ہوگا وہ ہم اس کے روزوں یوم عرفہ کے روزہ کے بارے میں سوالات اور اس پہ ہم اس کی جاننے کی کوشش کریں گے آپ سے تو آج کا کیونکہ میرے پاس اس پی سی پہ نہیں ہے تو یہ سوال جو ہے نا آج اور کسی بھائی کا سوال ہے تو مائک پر آ کر کر سکتا ہے ہاں وہ ایک صاحب ایک بھائی نے مجھے سوال بھیجا تھا شیسا وہ کہ وہ آہ کسی آہ بہن کسی فیمیل کا تھا ہمارے کہا تھا کہ آہ جو, جو شیسا وہ کیا کہتے ہیں جو نیت کریں قربانی کی تو اس کے لیے اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے تو اس میں کیا سب وہ عورتیں میں بھی شامل نہیں آئیں گے تو ہماری ایڈمن نے مجھے سوال بھیجا تھا وہ میں آپ سے کر رہا ہوں یہ اس مجلس کا آخری سوال ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی بڑا اچھے بڑی اچھی مجلس چل رہی تھی تو شیخ صاحب اس کی وضاحت فرما دیں اور اگلا جو درس ہوگا وہ ہم آپ سے وہ روزوں کی جو نفری روزوں اس کے بارے میں جو مختصہ سوار رہ گئے ہیں اس پہ انشاءاللہ شاء سے انشاء اللہ اس پہ درس لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو رضائے دے اور آپ سے شیخ صاحب گزارش یہ بھی ہے کہ شیخ فض شیخ جو ہمارے شیخ پنڈی میں شفاء میں زلی ہیں شیخ زبیر علی صاحب ان کے لیے خصوصی دعا کی میں آپ سے اپیل کرتا ہوں سب بہن بھائیوں سے بھی دعا ہے آپ بھی ان کے لیے دعا کی سدرہ دراصل کہ ان کی دعا فرمادیں اللہ تعالی اپ کو زحہ خیر دے علیکم, ना, ना درس کے دوران میں نے بتایا کہ یہ پابندی تمام تر اہل خانہ پر ہے جنہوں نے قربانی کرنی ہے تو وہ اپنے نہ بال کٹوائیں نا ناخن نا کچھ اور یہ پابندی عورتوں پر بھی ہے مردوں پر بھی ہے تمام اہل خانہ پر ہے بال نہ کٹوانے کی پابندی جو قربانی کی نیت اور ارادہ رکھتے ہیں اور یہ بھینس اور سنڈے کی قربانی کے بارے میں پھر سوال کر رہے ہیں بتایا کہ یہ بھینس اور سنڈے کی قربانی نہ کتاب اللہ سے ثابت ہے نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بالکل ثابت نہیں باقی شیخ زبیر علی دہی صاحب ماشاء اللہ ان کی صحت پہلے کی نسبت بہتر ہے تو روبہ صحت ہو رہے ہیں وہ ان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اسی طرح جو دیگر بیمار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے اور بالخصوص صاحب ہماری جماعت کا سرمایہ ہے کار میں دین ہے اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت والی زندگی عطا فرمائے صحت سے ان کو نباد السلام علیکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی شیخ صاحب آپ آپ آرام فرمائیں ان اللہ تعالیٰ میں آج کی جو, جو اکارڈنگ ہوگی وہ ان اللہ جو رہ گیا سوال وہ ان شاء اللہ بعد میں آپ سے لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ذرا خیال شیخ صاحب وہ آپ نے جو مجھے کہا تھا وہ سلسلے میں تو اس کی بھی تھوڑی سی بعد میں یا جس طرح بھی اسکائی پہ مجھے بتا دیں تھوڑا سا یا کل کا وقت کسی وقت نکال لیں اللہ تعالیٰ آپ کو ذائق خیال ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں تاکہ ذرا سا کنوینئنس ہو جائے گی آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ اکیلا ہی مجھے جو ہے نا بھائی آپ سے ڈرتے ہیں اتنا آپ تو ہے کہ تھوڑا سا وہ سارے مجھے سوال بھیج دیتے ہیں تو اس لیے تھوڑی سی میری رہنمائی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے علم و عمل میں برکت عطا شاء انشاءاللہ تعالیٰ چلے میں آپ سے انشاءاللہ کل فون پہ آپ سے ملاقات کروں اللہ تعالیٰ آپ کو چلے گی صاحب